اللہ جل الح نے اس طرح اپنے بندوں کی تربیت فرمائی ہے کہ ہر وقت اس بات کا خیال کیا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہی وہ راز ہے یہی وہ بات ہے خوف خدا خوف آخرت جس کی وجہ سے مسلمان خیانت نہیں کرتا اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو آخرت کی سوچ نہ ہو تو وہ سخت ترین مجرم بن جاتا ہے ایک بچی گزر رہی ہے چھوٹی بچی ہے کان میں سونے کی بالیاں ہے ہاتھ بڑھا کر بچی کو ایک چنگم پکڑا دیا ایک ٹافی پکڑا دی اور باتوں باتوں میں اس سے بالیاں اتار لی اور یہ بھاگیہ کسی نے دیکھا اسے اللہ نے دیکھا اسے اگر اللہ کا خوف ہوگا تو کبھی بھی یہ کام وہ نہیں کر سکتا اگر آخرت کی سوچ ہوگی کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے آخرت میں حساب کتاب ہوگا تو یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا اب آپ لوگوں سے متعلق جو بات ہے وہ کہتے ہیں جب تک استاذ ہے تو بڑے زور شور سے سبق پڑا جا رہا ہے استاذ نہیں ہے بس شرارتیں شروع ہیں باتیں شروع ہیں مستیاں شروع ہیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے صرف استاس کے خوف سے کام نہیں بنتا استاس کو تو اللہ نے ایک ڈنڈا عطا کیا ہوا ہے اسے خدا بخش کہتے ہیں یعنی یہ ڈنڈا اللہ تعالی نے قاری صاحب کو دیا ہے تاکہ بچوں کو صحیح کرے لیکن اگر ڈنڈا نہ ہو پھر کیا ہوگا اگر اللہ کا خوف ہو آخرت کی سوچ ہو تو وہ بچہ ڈنڈے سے نہیں ڈرتا وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے یہاں سبق پڑھنے کے لیے بھیجا ہے میری عمر ضائع ہو رہی ہے مجھے چاہیے کہ میں سبق پڑھوں اور جلدی جلدی عالم بنوں جلدی جلدی حافظ قرآن بنوں کچھ سیکھ لوں غنیمت کے بارے میں بھی اللہ جل نے اپنے بندوں کی اسی طرح تربیت کی پھر آگے تقسیم کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ان کن تم آمن تم بلائی امان ضلع اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور ہمارے بندے پر جو وہی نازل ہوئی ہے اسے مانتے ہو تو اس قانون پر عمل کرو دنیا اس وقت لوگوں کو شراب نوشی سے روکنے کے لیے سگریٹ نوشی سے روکنے کے لیے دوسرے حرام کاموں سے روکنے کے لیے غلط کاموں سے روکنے کے لیے گندے افعال سے روکنے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کرتی ہے ایک کروڑ ڈالر حکومت خرچ کرتی ہے شراب نوشی سے روکنے کے لیے تو شراب پینے والے دو کروڑ ڈالر خرچ کرتے ہیں پینے کے لیے لیکن جب اسلامی حکم آ جائے اسلامی نظام آ جائے جیسے آج کابل میں اسلامی حکومت آ گئی ہے الحمدللہ اللہ تعالی برکت عطا فرمائے یہی وہ کابل تھا جس میں ایک مہینے پہلے ہزاروں شراب کی بوتلیں ایک رات میں پی جاتی تھی آج وہاں الحمدللہ کھلے عام کوئی بھی ایک شراب کی بوتل نہیں ایک قطرہ شراب نہیں پی سکتا اس لیے کہ اللہ کا حکم آیا ہوا ہے یہ ملا کا حکم نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے آرام نہیں پی گے اس لیے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور جس کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوتی اب اگلی بات میں بیان کر رہا ہوں جس کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوتی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے مجھے اللہ سن رہا ہے یہ بات کافی نہیں ہے پھر قاری صاحب کا خدا بخش تو کہیں نہیں گیا قاری صاحب کا جو مبارک ڈنڈا ہے جو الحمدللہ میں نے بھی بہت کھائے ہیں اور اسی کی بدولت آج الحمدللہ للہ قرآن میں اٹکے بغیر پھنسے بغیر تراوی سناتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے استاد کاری عزیز الحق صاحب سے راضی ہوں اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے ان سے پہلے ایک اور استاد تھے قاری اسلم صاحب قاری محمد اسلم صاحب وہ ہماری ماشاء اللہ دھلائی کرتے تھے آج جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ان کی یاد آتی ہے اور میں ان کے لیے دعائے کرتا ہوں خصوصی طور پر نورانی قاعدہ اور قرآن کریم پڑھانے والے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کی یاد انسان کو بہت زیادہ آتی ہے اور وہ زبردست پٹائی بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجراطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اللہ جل نے یہاں پر یہ فرما دیا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی پر ایمان رکھتے ہو تو اس قانون پر عمل کرو اب ایک ایسا آدمی ہے جو اس قانون پر عمل نہیں کرتا غنیمت چوری کرتا ہے غنیمت چھپاتا ہے پکڑا گیا اب کیا کیا جائے گا قاری صاحب کا ڈنڈا شریف مبارک ہو اسے سزا دی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر تربیت کا عجیب اصول قرآن کریم بندوں کو سکھاتا ہے سب سے پہلے ترغیب کے بات مان جاؤ کیونکہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے دوسرے نمبر پر ترہیب ڈرایا جاتا ہے اللہ سے ڈرایا جاتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے دنیا کی سزاؤں سے ڈرایا جاتا ہے تاکہ بندوں کی اصلاح ہو جائے تاکہ بندوں کی تربیت ہو جائے اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی خیانتوں سے بچا کر رکھے ہر قسم کی خیانتوں سے غنیمت میں خیانت کرنے سے وقت میں خیانت کرنے سے اساتذہ کے ساتھ خیانت کرنے سے ماں باپ کے ساتھ خیانت کرنے سے ہر قسم کی خیانت سے اللہ بچائے کل شیم قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے تمہیں اگر آج کسی بندے نے نہیں دیکھا اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے ہاں جب تنہا بیٹھے ہو کوئی تمہارے پاس نہیں ہے تو ایک ذات تمہارے ساتھ ہوتی ہے وہ کون ہے اللہ وہ ہوا ماقم تم جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو جانتا ہے دیکھتا ہے باخبر ہے دیکھیں بات غنیمت کی ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہا ہے غنیمت کی تقسیم کا قانون بیان کیا جا رہا ہے ہم نے بھی اپنے درس میں آپ کو یہ کہا کہ سبق پڑتے وقت صرف استاذ کو دیکھ کر نہیں بلکہ اللہ کا خوف بھی اپنے دل میں پیدا کیا کرو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میری عمر ضائع ہو رہی ہے مجھے سبق پڑھ لینا چاہیے باپ تو تمہیں ایک دن مارے گا دو دن مارے گا بڑے ہو جاؤ گے پھر اپنا کام ہے تمہارا استاد تمہیں ایک دن پٹائی کرے گا دو دن پٹائی کرے گا پھر تنگ آ جائے گا اور تمہیں اپنی حالت پر چھوڑ دے گا تم ضائع ہو جاؤ گے جو لوگ اپنی مرضی پر چلنا چاہتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں وہ کسی کام کے لوگ نہیں ہوتے نام کے ساتھ حافظ لکھا ہوا ہے قرآن کی دو آیتیں پڑھ کر نہیں سنا سکتا نام کے ساتھ مولانا لکھا ہوا ہے کسی کتاب کی عبارت پڑھ کے نہیں سنا سکتا نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوا ہے لیکن حدیث کا ترجمہ تک نہیں سمجھتا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اب اصل مسئلہ رہ جاتا ہے کہ تقسیم کس طرح کرنی ہے تو یہ فقہی کتابوں میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں بیت المال میں جب یہ پانچواں حصہ داخل ہو جاتا ہے تو امیر مسلمانوں کا امیر جس طرح مناسب سمجھے لوگوں میں اس مال کو تقسیم کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اب ختم ہو گیا ہے اس لیے کہ وہ موجود نہیں ہیں دنیا میں اس وقت رشتہ داروں کا حصہ ہے یتیموں کا ہے مسکینوں کا ہے مسافروں کا ہے تو اسے ان کی ضرورت کے مطابق بیت المال خرش کرے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و اللہ الہ الا انتا استخبرک و اتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ